الرحمن الرحیم اللہم الحمہ الحمۃ اللہ علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سگنیما سے موجود تمام خبران اور باقی تمام سامعین کو بھی سلام السلام کرتے ہیں شکولہ سلسلہ دس باب الصلاحت درس نمبر چوراسی ایٹی فور اور پیج نمبر نائنٹی سیون اور دوسرے پیروگر حضراتی مارکانوں تک پہنچا رہا ہوں ہوا نواز جنازہ اور اس کے احکام کے کفن دفن کے احکام ختم ہونے کے بعد آج جو ہے کسی بھی گھر میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سوک منانے کے بارے میں کہ کتنے دن تک سوک منانا گھر والے مصیبت میں رہنا گھر میں رہنا گھر سے باہر نہ جانا اور خوشی کی لباس وغیرہ نہ پہنا خود کو مصیبت زدہ صورت میں رکھنا ہاں جی جن کو جسے تعذیت کہا جاتا ہے وہ کتنے دن تک مستحاف ہے اسلام میں کوئی کہ مشتاق کا مطلب یہ خود ایک باعث ثواب عمل ہے مشتاق کا مطلب یہ کہ انسانیت کے احترام ہے اس سے تعزیت مستحف ہونے میں کہ ایک انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی کی کوئی جانور مرا ہے کہ مقام انسانیت جس کے نیک کام اس کے عمل اس کے ہن جن چیزوں کی قدر کرنا ہوتا ہے تو یہاں بھر مات سیاست محمد نروح جو ہے وہ تازی یت مستحبت تعزیت نینی سوک منانا کسی کی مصیبت فوت ہونے پر رہلاتاً اس کے غم میں رہنا اور خود کو ہر قسم کی زیب زینت سے ہاں خود کے لیے نہیں کرنا اور ایک عام اور مثبت زدہ شکل میں صورت میں لباس میں رہنا یہ جو ہے فرمایا وہ تعزیت اور اس کے گزرنے والے بندے کے حق میں دعا خیر کرتے ہوئے دعا فاتح پڑھتے ہوئے ہاں رہنا اور اس کی یاد میں رہنا تو وہ تعزیت و تو تعزیت شوق منانا کسی کے مصبت میں رہنا یہ مستحب ہے اللہ صلی اللہ سیمن تین دن تک تین دن تک جو ہے وہ مصبت منانا کسی کے شوق میں رہنا اور اس کے جو ہے خود کو ہر قسم کی زیب و زینت سے جو خوشی کی نشانی ہوتی ہے اس سے دور رہنا اور غم کے لباس میں رہنا صورت اور حالت میں رہنا یہ عمل مستعف ہے تین دن تک و نہ وہ پھر فرماتے ہیں مشوق میں رہنا مثبت میں رہنا تو مستحف ہے لیکن ندب حرام ہے فرماتے نہ دب ہے کیا چیز فرماتے ہیں؟ ان کا نہ ندب اگر جھوٹ ہو جھوٹ پر مبنی ہو تو کی ہے تو ندب حرام جھوٹ پر مبنی ہو سے کیا عمرت ہے تو اس سے معلوم ہوا ندب سے مراد و خود فرماتے ہیں اگر ندب حرام میں اگر وہ جھوٹ پر مبنی ہو تو ندب کسے کہتے ہیں فرمائے و ہوائیں یا دو شمائل ندب یہ ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں اس کے جو صاحبانی مثبت ہیں وہ گرنے لگ جائیں وہ بولنے لگ جائیں ہاں جی او صاف بیان کریں اس کی شمائل اس کی صفات کو اس کے کردار رفتار گفتار اعمال اخلاق اس کے بارے میں بولنے ہی جا جائیں وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا وہ اچھا آدمی تھا نیک تھا سال تھا ہاں جی صاحب تغوا تھا صاحب علم تھا صاحب صبر تھا ہاں جی خیرات کرنے والا تھا نیک عمل کرنے والا تھا عبادت گزار تھا ہاں جی غریب غربا کا خیال رکھنے والا تھا اس طرح اس کے بارے میں اس کے اوساک بیان کریں جب کی وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو جھوٹ ہو سچ نہ ہو اگر سچ ہے تو وہ بھی جھوٹ نہیں ہے سچ پر ہو تو وہ گناہ نہ نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن اگر جھوٹ پر مبنی اس کے صفات بیان کریں اس کے جو مذاہب مسائب مصائب اس کے یقیناً انسان دل دکھتا ہے تو وہاں خوش بھی آ جاتے ہیں بے قابو ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیے جوھے اوصاف نہ گنیں جوھے اوساف گننا یہ حرام ہے اگر سچے اوساف گنیں تو اس کے حرام ثابت نہیں ہوتے وہ تو یقیناً اس کے معفوم مخالف سے حرام نہیں لیکن جھوٹے اوصاف گنیں تو اس کو ندب کہاں اور ندب کے نام یہ جو ہے جھوٹے اوساف گننا حرام ہے فرمائے ان کان کس بن یعنی ندب معلی حرام نہیں ہوگا ندھا ندب کا معنی اس کے اوصاف گننا ہوگا شمال گننا ہوگا اب وہ جھوٹ پر ممنی ہے تو وہ حرام ہے تو یہ حرمنت ند ان کان کس بن اگر جھوٹ ہو تو ندب کس کہتے ہیں وابا یہ ابدو شمال اس کے اوساف گننا ہاں جی جیسے بالستان بارے میں پہلے بعض جگہوں پر تھے کہ اس کے لیے خاص خواتین ہوتے تھے عمرسیدہ وہ اس کے اوصاف کو مخصوص آواز میں لوگوں کے سامنے گنتے تھے جو تعزیت کے لاتے ہیں اور اس طرح کو لولانا مقصد ہوتے تھے تو اس طرح جو ہے جوٹھی اوصاف بھی اس کے لیے گنتے تھے تو نے فرما جھوٹھی اوصاف گن گننا جو ہے یہ حرام ہے یہ گناہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کے علاوہ وہ تو ایک عام آدمی فورتھ جا فوت ہو جاتا ہے اس پر جو ہے آفقان کرنا نوحا پر نہ آنجے جی اور آفقان کرنا اس پر کیونکہ یہ بے صبری کے نشانے ہیں اسی لیے وہ بھی حرام میں آئے سات جائز نہیں ہیں وہ جزا اور جزا جزا یعنی بہت زیادہ بےصوری کا مظاہرہ کرنا جزاک کا دیکھی کہ کر پر بھی حضرت بہت زیادہ کہ خود کو بے قابو کریں حالت سے آنجے جی تو جزاک کے نشانوں میں سے یہی ہے کہ بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کریں اور اس کے نظر میں ضرور صدری اپنے سینے پہ ہاتھ ماریں یا اللہ یہ میرے پر کیا مثبت آئی یہ بول کے بے قابو ہو کر اپنے سر پہ ماریں یا سر کو کسی دیوار سے مار لیتے ہیں زمین پر مار دیتے ہیں تو ہاتھ کو سینے پہ ماریں یا سینے پہ ماریں یا سر پہ ماریں یا سر کہیں ماریں بے شک و شوی لباس پھاڑ دیں حلق و لیہت مار لوگ جو ہے شدید جو ہے غم میں آ کر اپنی داڑھی منڈا دیں تقسیر یا اس کو چھوٹا کر دیں اس میں غم میں آ کر اور رسوم میں اس کے علاوہ دوسرے بھی تمام دور و جہالت کے رسومات جو وہ زمانے میں ہوتے تھے فرماتے وہ سب نہ کریں وہ سب حرام ہیں ہاں کیونکہ جس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتی ہم ادھر اپنے سر پیٹیں ہم اپنے آپ کو تکلیف دے دیں ہم نے اپنے آپ کو ہاں جی سر پھاڑیں لباس پھاڑیں اور آہ و کریں کہ اللہ یہ ہمارے اوپر کیا مثبت آیا ہے بول کر ہاں جی بے قابو ہو کر تو فرمایا یہ سارے جو ہے رسو میں جالا جو ہے نہیں کرنا چاہیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہاں ایک کام کے لیے کوئی منع نہیں اللہ البکا سوائے رونے کے لیے آنسو بہنے کے لیے فن میلے کا تلقال کیونکہ یہ جو دل نرم ہونے کی علامت ہے رقت یعنی نرم ہونے کے علازمت ہے وہ تر میں اور وہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں بھی رحم ہونے کی علامت ہے تو دل نرم اور رحم ہونے کی وجہ سے انسان کے آنکھوں سے آنسو بے اختیار گرنے لگتے ہیں اور یہ منانی ہے کیونکہ انسان کے کنٹرول میں نہیں اختیار بھی نہیں خود بخود گرتا ہے و الغالب یہ اور انسان کے اوپر دل نرم ہونے وجہ ہو سے دل میں را ہونے سے ہو اور غم کا غلبہ ہو جائے تو بے اختیار اس کے لیے آنسو آ جاتا ہے تو یہ منانی ہے یہ شرن حرام نہیں ہے ہاں یہ اسی تازیت کے زمرے میں ہی آ جاتی ہے وہ اللہ یہ جی ہبو اور بلکہ فرماتے ہیں اللہ دوش رکھتا ہے کل القل بن ہر معذون اور غمگین دل کو جو کسی کے مصیبت کو دیکھ کر سن کر تکلیف دے کر محظون ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ پسند کرتے ہیں خوشن جو ہے ان دن انسان کا دل نرم ہوتا ہے مصیبت سے دکھے دکھی ہوتی ہے اس موقع سے انسان کو فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب اس میں اتحاد میں دعا کرنا چاہیے ہاں جی ہمارے عام عور میں تو یہی یہ ہے کہ بھائی جو ہے کہ اگر باپ ہو جاتے ہیں تو اولاد اس لیے روتے ہیں اب میں بے پیدا ہو گیا اب میرے لیے باپ نہیں ہیں بول کے روتے ہیں معاف ہوتا ہے کہ تو اب یہ کہہ کے روتے ہیں میرے لیے مانگ میں میں مانگ کی زیارت سے معروم ہو گیا بلکہ روتے ہیں ہاں جی اگر بیٹیاں بیٹے خود ہو گیا ماں باپ یا اللہ میرے بیٹے سے میں محروم ہوا بیٹی سے میں معروم ہو گیا تو اس طرح ہم روتے ہیں تو جبکہ جو ہے ایسے موقع جب کہ اس رونے کا تو اس میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں جی بلکہ ان دنوں میں ہمیں اس کی آخرت پہ فکر کریں بھائی یہ تو ہم سے تو یہاں سے تو جدا ہو گیا لیکن ایک اور دنیا ہے ایک اور عالم میں اس نے قدم رکھا ہے وہ عالم اس کے لیے دو صرتوں سے خالی نہیں جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا قبر جو عالم قبر دو صرتوں سے خالی نہیں فرمایا قبر یا بہشت کے باغات میں سے ایک باغچہ ہیں یا جہنم کی گاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے ہاں اس لیے اعتقاد میں باغت نے فرمایا تو اس پر واجب ہے قبر کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ قبر بہشت کے باغات میں سے ایک باغچہ ہے جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گاٹی ہے اور چنان جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث بھی شاثی نے مانا غل فرمایا چنانجی پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ القبر روزہ تمین یاد الجنان اور حفرت المین ہوبھر نیران قبر یا بیش کے باغات میں سے ایک بات جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی اور وہاں جو فرشتے اسے حساب کتاب سوال جواب کے لاتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے جو جو حکم ان پر معمور ہے وہ کر لیتے ہیں اگر سختی کا حکم ہے تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آ جاتے ہیں نرمی کا حکم ہے تو نرمی سے پیار سے محبت سے پیش آتے ہیں تو یقیناً اللہ کے صالح بندوں کے ساتھ اللہ یہ فرشتے نرمی سے پیش آ جاتے ہیں پیار سے پیش آ جاتے ہیں بلکہ اس کو تسلح دیتے ہیں آنے والے بات کے حالات سے لیکن اگر برا آدمی تو فرشتے فرشے سختی سے پیش آ جاتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ تکلیف اور اجتیں دیتے ہیں تو اس لیے جو ہے ہمیں ان دنوں میں جب ہمارے دل نرم ہے ہنجھی ہاں اس کے مصیبت میں ہیں تو ہمیں خوب اس مت کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ آنکھوں سے آنسو سے گر رہا ہے پورنم ہے دل دکھا ہوا ہے تو اس حالت سے فائدہ ہو چونکہ اس حالت نے اس کو یہاں شس نے فرمایا اللہ ہر معذون دل کو پسند فرماتا ہے تو اس حجن غالب کے دور میں اس کے آرت کی مشکلات کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اس کی قبر کو بھیش کے باغات میں سے بخشا قرار دیں اس کے لیے خوب قرار دعا کریں اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کے جو ہے نیکیوں کو بغیر حساب اجیر اور ثواب دے دے ہاں جی اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کے جو ہے محمد و محمد کی شہاد نصیب کا اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کریں اس کی میں آنے والے بعد کے تمام مراحل آسان ہونے کے لیے دعا کریں ہاں جی محمد عالم محمد کے جوار میں ہمسائی میں جگہ ملنے کے لیے دعا کریں اس کے ہمیں جنت الفردوس جنت الماع کی اس کے ہمیں دعا کریں تو یہ دعائیں جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہیں جتنا اس کی مغفرت کی دعا کریں گے نہ مایت کے لیے فائدہ ہے ہاں جی اس کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں اس کے لیے فائدہ مند ہے باقی صرف یہ کہ اللہ میرے باپ سے موجودہ ہو گیا <تصفح> یہ کہہ کر ہم سر پیتے رہیں اس سے مت کو فائدہ نہیں ہوگا <تصفح> اس سے مت کو فائدہ نہیں ہوگا مط کو جو فائدہ ہے ان دنوں میں دل معذون ہے جتنا دعا کریں اس کے حق میں جتنا اس کے حق میں صدقہ خیرات کریں جتنا اس کے حق میں طوران یہ تلاوت نغافلات پڑھیں تو یہ چیزیں اس کے عام میں جیسے ہمارے دعوت میں نمازیں ہاں وحشت بھی ہے نمازیں روزانہ پڑی جانے والی چالیس افیدیہ بھی ہے ہاں جی اور بھی ماں باپ ہو تو ان کی معافرت کی نمازیں ہیں ان نمازوں کو پڑھیں ان دنوں میں دل معذوم ہے اس کی معافرت کے لئے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا میں ہاں جی لیکن صرف جو ہے یہ کہ میں باپ سے بیٹے سے ماں سے جدا ہو گیا بول کے رونے میں اس میت کو چندن فائدہ نہیں ہوگا باقی ہمارے ماحول میں ایک چیز یہ ہے کہ آنے والے لوگوں سے اس نے جو کچھ کھایا ہے پیا اس کے لیے روسہ طلب کرتے ہیں روتے ہوئے یہ بہت اچھی چیز ہے اس اس کے نے یقیناً فائدہ پہنچتی ہے ہاں اور اس سے کسی خوشی کو ناراضگی خاص طور پر پاتا ہو اس سے ناراض ہے سے اس کے لیے آف درگزر کی سفارش کریں معافی کی سفارش کریں اس کے اس آپ میں معافی مانگیں تو یہ بھی اس کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے یہ کام فائدہ منجی سے مت کو فائدہ دیتی ہے جو زندہ لوگ ہیں اسے اس کی عوامل معافی مانگیں ہاں جی جس طرح ہمارے عام طور پر جنازے کے بعد بھی معافی مانگتے ہیں دفن کے پاس بھی معافی مانگتے ہیں لوگوں سے عوام سے اور کھانا کھلانے کے بعد بھی معافی مانگتے ہیں عوام سے روسہ طلب کرتے ہیں یہ کام بہت اچھا ہے ہمارا اس سے مت کو فائدہ پہنچتی ہے اس کو اور سنجیدگی سے یہ چیزیں کرنا چاہیے اس کا فائدہ ہے ہاں جی باقی یہ جو آیات یہ جو پیراگراف ہے سیاست کو و تو و سہبتون والی یہ پوری پیراگراف ہاں جی یہ جو ہے عام میت کے لیے ہے جیسے عام گھروں میں طبیعی موت مرتے ہیں ان کے لیے ان کے بارے میں ہیں ہاں جی کہ باقی شہدا ہیں جو اسلام کے راہ میں اپنے سب کچھ قربان کر دیا حسن شہدا کربلا ان کے جو مصائب پہ ہم جو روتے ہیں یہ جو ہے ہاں جی کہ نو ظلم کے خلاف ایک نو احتجاج ہے یہ کربلا ایک مادرسہ ہے تا قیامت تک باقی رہنے والا اسلام کے دین کو بقاع بخشنے والا ہاں جی اس کر بلا کہ ہر ہر قربانی کو زندہ رکھیں <خص> اور کربلا خیر ہر قربانی کے جو شخصیات کی قربانیوں کو زندہ رکھیں اس میں یہ قربلا ایک جو ہے صفی نجات ہے اس میں ہر گروہ کے لیے بزرگوں کے لیے بھی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے جو ہے چھوٹے نمنۂ عمل اس کے اندر موجود تھے دین پر آنچ آنے کے صورت میں معاشرہ خراب ہونے کے صورت میں اس میں اصلاح کے لیے دن کی بقا کے لیے کتنی عظیم قربانیوں کے جو ہے ان کے لیے درس موجود تھے لہذا کارولا کو نوحے کی شکل میں مرثے کی شکل میں قصے کی شکل میں مجالس سے کی شر میں زندہ رہنا یہ ان عبادت ہے جس طرح قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمایا ان کو زندہ رکھنا ان کو بیان ہوتے رہنا ان کو تلاوت کرتے رہنا جس طرح اسلام کی انبیاء کی تعلیمات کی بقا کا ذریعہ ہے ویسے ہی عالم محمد کے فضائل ان کے مذہب پہ ہونے والے مظالم ان کے صبر استقامت ہاں جی ان کی قربانیاں ان کو یاد رکھنا ان نمونی عملوں کو ان نمونی جو یہ ساری جو نا ہیں پریکٹیکلی اسلام کے لیے ہوئی عظیم قربانیں ان کو زندہ رہنے سے اسلام زندہ رہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہاں جی قتل حسین اصل میں مر گئے جیتے اسلام زندہ ہوتے ہیں ہر کربلا کے بعد تو کربلا کی جو عظیم قربانی اس کو ہر تر مختلف طرقوں سے زندہ رکھنا یہ این عبادت ہے کیونکہ اسے اسلام کو بقا اور دوام اور استحکام ملتے ہیں اسلام کے لیے جب بھی قربانیوں کی ضرورت ہو کربلا سے بہترین نمونہ پیش کر کے لوگوں کی جذبات کو اچھا محفوظ رکھ سکتے ہیں اور قربانی کے لیے تیار کر سکتے ہیں معاشرے میں ہر نو اصلاح کے لیے اسلام کے عظیم کے بقاء اور دوام کے لیے کربلا کا حکم ہی اللہ کے وہ اس پر قیاس نہ کیا جائے باقی احکامات انشاءاللہ ہم کل کی درخت میں بتائیں گے کیونکہ موبائل میں گنجائش نہیں ہو رہا ہے عبارت جو ہے یہ تازیت کے بارے میں مختصر نسائد آپ لوگوں تک پہنچے تھے اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیہ فرمائے آمین رب